کے دلہنکا اور ولیمے کے جوڑے پر زکات ادا کی جائے گی یا نہیں جبکہ وہ جوڑے زیادہ استعمال میں نہیں ہوتے ارے بھائی چاندی اور زیور کا پوچھتے آپ زکات کا دلہا دلہن تو آپ دلہا دلہن کے جوڑے کے پیچھے پڑ آپ یہ پوچھتے کہ جو فریقین کی طرف سے سونا ملا ہے سونے پر زکات ہو گیا نہیں وہ مسئلہ تو آپ نے پوچھا نہیں لیکن وہ جوڑا کتنا ہی قیمتی دلہا اور دلہن کا پہننے کے کپڑوں پر زکات نہیں ہے